اے ایمان والو بلا شبہ بلا شبہ تو ہی ہیں پلید لہذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے ان <عطلوا> لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں وقالت اليہود عزیر بن اللہ وقالت اليہود عزیر بن اللہ وقالت النصار المسیح بن اللہ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِ قَاتَ اللہ ان أَنَّا يُؤْفَكُونَ اور یہودیوں نے کہا ازیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے موہوں کی بات ہے یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں اللہ انہیں حلاق کرے یہ کہاں پھرے جاتے ہیں <تصفح> اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف مشرک کے ڈجس مطلب پلید ناپاک ہونے کا مطلب عقائد و اعمال کے لحاظ سے ناپاک ہونا ہے بعض کے نزدیک مشرک ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے ناپاک ہے کیونکہ وہ تہارت مطلب صفائی و پاکیزگی کا اس طرح اہتمام نہیں کرتا جس کا حکم شریعت نے دیا ہے لیکن پہلی بات ہی درست ہے پھر یہ وہی حکم ہے جو نو ہجری میں اعلان برات کے ساتھ کیا گیا تھا جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے یہ ممانعت بعض کے نزدیک صرف مسجد حرام کے لیے ہے ورنہ حسب ضرورت مشرقین دیگر مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھے رکھا تھا رکھا تھا حتا کہ اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی اور وہ مسلمان ہو گئے علاوہ ازئیں اکثر علماء کے نزدیک یہاں مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے یعنی حدود حرم کے اندر مشرق کا داخلہ ممنوع ہے بعض آثار کی بنیاد پر اس حکم سے ذمے زمی اور خدام کو مستثنی کیا گیا ہے اسی طرح حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ نے اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنے دور حکومت میں یہود و نصارہ کو بھی مسلمانوں کی مسجدوں میں داخلے سے ممانعت کا حکم جاری فرمایا تھا بھاوالِ ابن کثیر پھر مشرقین کی ممانعت سے بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ حج کے موسم میں زیادہ اجتماع کی وجہ سے جو تجارت ہوتی ہے یا ہوتی ہے یہ متاثر ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مفلسی مطلب کاروبار کی کمی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان قریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا چنانچہ فتوحات کی وجہ سے کثرت سے مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا پھر بتدریج سارا عرب بھی مسلمان ہو گیا اور حج کے موسم میں حاجیوں کی ریل پیل پھر اسی طرح ہو گئی جس طرح پہلے تھی بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو گئی اور جو مسلسل روز افزوں ہی ہے پھر مشرقین سے قطال عام مشرقین سے قتال عام کے حکم کے بعد اس آیت میں یہود و نصارہ سے قطال کا حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ اسلام قبول نہ کریں یا پھر وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیں الجزیت ایک متعین رقم ہے جو سالانہ ایسے غیر مسلموں سے لی جاتی ہے جو کسی اسلامی مملکت میں رہائش پذیر ہوں اس کے بدلے میں ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی مملکت کی ہوتی ہے یہود و نصارہ باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے ان کی بابت کہا گیا کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اس سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان جب تک اللہ انسان جب تک اللہ پر اس طرح ایمان نہ رکھے جس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بتلایا ہے اس وقت تک اس کا ایمان باللہ قابل اعتبار نہیں اور یہ بھی واضح ہے کہ ان کے ایمان باللہ کو غیر متبر اس لیے قرار دیا گیا کہ یہود و نصارہ نے حضرت عزیر و حضرت مسیح علیہ السلام کی ابنیت مطلب بیٹا ہونے کا اور الوحیت کا عقیدہ گھڑ لیا تھا جیسا کہ اگلی آیت میں ان کے اس عقیدے کا اظہار ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں یریدون ان یطفئون نور اللہ بی افواہہم ویعب اللہ الا ان یتمنورہ ولو کرہ الكافرون وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے خواہ کافروں کو برا ہی لگے <تصفيق> ارسل رسوله الحق على كله ولو <تصفيق> وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سَبْدِينُهُمْ عَلَى غَالِبٍ كَرِهَ خَوَاهُ الْمُشْرِكِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قِتَالٍ وَزَعَمُوا قَدَّمُوا لَكُمْ دَرَكًا وَهُمْ قَرِيبُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ مِنَ الْأَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال نہ حق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف اس کی تفسیر حضرت ادی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بخوبی ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سن کر عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی لیکن یہ بات تو ہے نہ کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا لیکن یہ بات تو ہے نہ کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا اس کو انہوں نے حلال اور جس چیز کو حرام کر دیا اس کو حرام ہی سمجھا یہی ان کی عبادت کرنا ہے بہارِ صحیح سنن و للالبانی تیسری جلد حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 247 حدیث نمبر 3095 کیونکہ حرام و حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے یہی حق اگر کوئی شخص کسی اور کے اندر تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے اس آیت میں ان لوگوں کے لیے بڑی تنبیہ ہے جنہوں نے اپنے اپنے پیشواؤں کو تحلیل و تحریم کا منصب دے رکھا ہے اور ان کے اقوال کے مقابلے میں وہ نصوص قرآن و حدیث کو بھی اہمیت دینے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے آیتن اللہ عمن پھر یعنی اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے یہود و نصارہ اور مشرقین چاہتے ہیں کہ اپنے جدال و افطراع سے اسے مٹا دیں ان کی مثال ایسے ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سورج کی شعاؤں کو یا چاند کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائے پس جس طرح یہ ناممکن ہے اسی طرح جو دین حق اللہ نے اپنے رسول کو دے کر بھیجا ہے اس کا مٹانا بھی ناممکن ہے وہ تمام دینوں پر غالب آ کر رہے گا جیسا کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا جیسے کہ اگلے جملے میں اللہ نے فرمایا کافر کے لغوی معنی ہے چھپانے والا اس لیے رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کہ وہ تمام چیزوں کو اپنے اندھیرے میں چھپا لیتی ہے کاشتکار کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے گویا کافر بھی اللہ کو یا اللہ کے نور کو چھپانا چاہتا ہے یہ اپنے دلوں میں کفر و نفاق اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بغض و وائنات چھپائے ہوئے ہیں اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے پھر دلائل و براہین کے لحاظ سے تو یہ غلبہ ہر وقت حاصل ہے تاہم جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دنیاوی غلبہ ہی حاصل ہوا اور اب بھی مسلمان اگر اپنے دین کے عامل بن جائیں تو ان کا غلبہ یقینی ہے اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ ہی غالب و فاتح ہوگا شرط یہی ہے کہ مسلمان واقعی حزب اللہ بن جائیں پھر الاحبار حبر کی جمع ہے یہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بات کو خوبصورت طریقے سے پیش کرنے کا سلیقہ رکھتا ہو خوبصورت اور منقش کپڑے کو صوب محبر کہا جاتا ہے مراد علماء یہود ہیں الرحبان راہب کی جمع ہے جو رہبتن یا رہبتن سے مشتق ہے اس سے مراد علماء نصارہ ہیں بعض کے نزدیک یہ صوفیاء نصارہ ہیں علماء کے لیے ان کے ہاں قصیسین کا لفظ ہے یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر یا تغیر کر کے لوگوں کو یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے یہ دونوں ایک تو کلام اللہ میں تحریف و تغیر کر کے لوگوں کی خواہشات کے مطابق مسئلے بتاتے اور یوں لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکتے دوسرا اس طرح لوگوں سے مال اینٹتے جو ان کے لیے باطل اور حرام تھا بدقسمتی سے علماء مسلمین کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق ہیں جس میں آپ نے فرمایا تھا لت طبیسنا قبل کم بحوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 صحیح البخاری کتاب الاعتصام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس باب کے عنوان کے تحت ذکر ہے کہ تم پچھلی امتوں کے طور طریقوں کی ضرور پیروی کرو گے اور اسی باب میں یہ پوری حدیث بھی ہے پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے حکم سے پہلے کا حکم ہے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے مال کی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے اور جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز خزانہ ہے جس پر یہ قرآنی وعید ہے چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰوٰۃ ادا نہیں کرتا قیامت والے دن اس کے مال کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا جس سے اس کے دونوں پہلوؤں کو پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا یہ دن پچاس ہزار سال کا ہوگا اور لوگوں کے فیصلے ہو جانے تک اس کا یہی حال رہے گا اس کے بعد جنت یا جہنم میں اسے لے جایا جائے گا بہوانے سے ہی مسلم حدیث نمبر 987 یہ بگڑے ہوئے علماء اور صوفیہ کے بعد بگڑے ہوئے اہل سرمایہ ہیں تینوں کے عوام کے بگاڑ میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اللہ احفظنا نمنہ ایک عربی شاعر نے کیا ٹھیک کہا ہے وہ حل افسد الدین المولو کو و احبا رسو ان و مطلب بادشاہ مطلب حکمران علماء سو اور صوفیاء دین میں خرابی کے ذمہ دار صرف یہ تین طبقے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم <تصفح> یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ہاظا ما کنزتم لی انفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کے ماتھوں ان کے پہلوؤں اور ان کے اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا لہٰذا اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے ان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 وعلموا ان بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ مہینے ہی ہے اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرقین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف فی کتاب اللہ ہی سے مراد لوح محفوظ ہے یعنی ابتدائی آفرینش ابتدائی آفرینش سے ہی اللہ تعالی نے بارہ مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں چار حرمت والے ہیں ان میں قطال و جدال کی بالخصوص ممانعت ہے اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں تین پیدرپے پی ذو القاعدہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو باسٹھ اور صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو اناسی زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے کا مطلب مشرقین عرب مہینوں میں جو تاخیر و تقدیم کرتے تھے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اس کا خاتمہ ہے پھر یعنی ان مہینوں کا اسی ترتیب سے ہونا جو اللہ نے رکھی ہے اور جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں اور یہی حساب صحیح اور ان کا عدد مکمل ہے اور اب یہ گھوم گھما کر اسی ترتیب پر آ گئے ہیں جو ابتدائی کائنات کے وقت تھے پھر یعنی ان حرمت والے مہینوں میں کتال کر کے ان کی حرمت پامال کر کے اور اللہ کی نافرمانی کا ارتقاب کر کے پھر لیکن حرمت والے مہینے گزرنے کے بعد اللہ یہ کہ وہ لڑنے پر مجبور کر دیں پھر حرمت والے مہینوں میں بھی تمہارے لیے لڑنا جائز ہوگا <تصفح> پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں إنمن نسیء زیادت اللہ بلا شبہ کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے جو اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں پھر وہ حلال ٹھہرا لیں جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا <متصفح> فما متاع اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر ریج گئے ہو چنانچہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی حقیر ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور بدل کر تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے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 وجعلت كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو تحقیق اللہ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکہ سے نکال دیا تھا وہ دو میں دوسرا تھا جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے جب وہ نبی اپنے ساتھی مطلب ابو بکر سے کہہ رہا تھا غم نہ کر یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے اپنے پیغمبر یا اس لشکر سے ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے اور اللہ بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف ان نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا لیکن مسلسل تین مہینوں کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں وہ قتل و غارت گری کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا مثلاً محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے اس طرح حرمت والے مہینوں مہینوں میں وہ تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے رہتے تھے اس کو نسی کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے کیونکہ اس عدل بدل سے مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے پھر یعنی ایک مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دینے سے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالی نے جو چار مہینے حرمت والے رکھے ہیں ان کی گنتی پوری رہے یعنی گنتی پوری کرنے میں اللہ کی موافقت کرتے تھے لیکن اللہ نے قطال و جدال اور غارت گیری سے جو منع کیا تھا اس کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی بلکہ انہی ظالمانہ کاروائیوں کے لیے ہی وہ عدل بدل کرتے تھے پھر روم کے عیسائی بادشاہ حرقل کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے لیے تیاری کا حکم دے دیا یہ شوال نو ہجری کا واقعہ ہے سخت گرمی کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا بعض مسلمانوں اور منافقین پر یہ حکم گران گزرا جس کا اظہار اس آیت میں کیا گیا اور انہیں زجر و توبیخ کی گئی ہے یہ غزوہ و تبو کہلاتا ہے جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں جس میں لڑائی ہوئی ہی نہیں بیس روز مسلمان ملک شام کے قریب تبوک میں رہ کر واپس آ گئے اس کو جیش العصرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس لمبے سفر میں اس لشکر کو کافی دقتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اس سے یعنی سستی کرتے اور پیچھے رہنا چاہتے ہو اس کا مظاہرہ بعض لوگوں کی طرف سے ہوا لیکن اس کو منسوب سب کی طرف کر دیا گیا بہوال فتح القدیر پھر جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور انہوں نے اپنے ساتھی مطلب حضرت ابو بکر صدیق لانوں سے کہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کی تفصیل حدیث میں یوں آتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اگر ان مشرقین نے جو ہمارے تعقب میں ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقینا ہمیں دیکھ لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اب بکر میں ون کب اللہ حسم اللہ حسم بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4663 مطلب اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے یعنی اللہ کی مدد اور اس کی معیت جن کے شامل حال ہے پھر یہ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی گئی ایک سکینت دوسری فرشتوں کی تائید دوسرا پھر کافروں کے کلمے سے شرک اور کلمے اللہ سے توحید مراد ہے کافروں کے قلمے سے شرک اور قلمت اللہ سے توحید مراد ہے جس طرح ایک حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک شخص بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے ایک قبائلی عصبیت و حمیت میں لڑتا ہے اور ایک ریا کے لیے لڑتا ہے ان میں سے فی سبیل اللہ لڑنے والا کون ہے آپ نے فرمایا جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے بہوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 123 سو وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1904